الاخلاصورت الاخلاص مکی ہے اس میں چار آیتیں اور ایک رکو ہے نام چونکہ سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید بیان کی گئی ہے اسی لیے اس کا نام الاخلاص رکھا گیا ہے زمانۂ نزول یہ صورت ابن مسعود حسن عطا اکرما اور جابر کے نزدیک مکی ہے اور قطادہ، زحاق اور سدی اور اقول کے مطابق ابن عباس کے نزدیک مدنی ہے احمد بخاری یعنی تاریخ میں اور ترمیزی وغیرہ نے اب بن کاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد تم اپنے رب کا نسب بیان کرو تو اللہ تعالی نے قل کل اللّہ حد نازل فرمائی اور ابن ابی حاتم اور بحقی نے کتاب الاصما وصفات میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ یہود کاپ بن اشرف اور ہوٮٔ بن اختب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد تم اپنے اس رب کی صفت بیان کرو جس نے تمہیں مبعوث کیا ہے تو اللہ تعالی نے قلول و احد نازل فرمایا ان دونوں روایتوں کے علاوہ بھی روایتیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح کا سوال دوسرے لوگوں نے بھی کیا اور ہر بار اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو یہی سورت تلاوت کرنے کا حکم دیا معلوم ہوا کہ یہ صورت پہلی بار مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد جب بھی کسی نے اللہ کی صفت کے بیان کرنے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ نازل فرمایا اور آپ کو حکم دیا کہ سائل کو یہ صورت سنا دیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ صورت پہلی بار مکہ میں نازل ہوئی اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب بھی کسی یہودی یا نصرانی نے مشرقی نے مکہ جیسا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نئے سرے سے نازل فرمایا فضیلت اس صورت کی فضیلت کے بارے میں امام بخاری نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک فوجی دستہ کا سردار بنا کر بھیجا وہ شخص جب بھی نماز پڑھاتا تو اپنی قرات قل کلو اللہ احد پر ختم کرتا واپسی کے بعد صحابہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی تو آپ نے کہا تم لوگ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا اس صورت میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے اس لیے میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور احمد اور بخاری وغیرہ نے ابو سعید خود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے قل ہو اللہ حد ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماں اور صفات کی توحید بیان کی گئی ہے